اللہ کا تارک ان باز مایوہ یہ تیسرا دعویٰ ہے دو دعوے کا پہلے ذکر ہو چکا ہے آسر الدا ذات اللہ کا وہ پہلے رکوع کے اندر ہے وہ علم باری تعالیٰ کا ذکر تھا نہیں اور عبادت کا ذکر بھی تھا یہ تیسرے دعوے کا ذکر ہے کہ آپ مایوہ کی تبلیغ میں کوتاحی نہ کریں بس شاید کہ ت چھوڑنے والا ہے بعض اس کو جو وہی کی جاتی ہے طرف تیرے چھوڑنا نہیں وہ ضائع صدر کا بے کا مانا ادھر نہیں کرنا اور تنگ ہونے والا سینہ تیرا باسبا بیس کے کہتے ہیں اے با کا مانا ادھر آ کے کرو اور ہی کا مانا نہیں کرنا بھائی آپ نے ناہ میر میں پڑا ہے مبدل من ہو جو ہوتا ہے نا بطور تمہی کے ہوتا ہے اصل مقصود نسبت سے کون ہوتا ہے بدل کا جالی اقوام جو ہے نا یہ زمیر ہے مبدل من ہو اور ان یکولو جو آگے کھڑا ہوا ہے نا اینکول وہ کیا بن رہا ہے بدل ہے تو لہٰذا آپ نے ہی ضمیر کا معنی نہیں کرنا اور با کا معنی ادھر آ کے کرنا ہے کے پاس کرنا ہے اب دیکھو معنی ٹھیک ہے اور تنگ ہونے والا ہے سینا تیرا بس سبب اس کے کے کہتے ہیں اب معنی ٹھیک ہے گو با کا مانا اینک کے ساتھ کرو اور ہی ضمیر مبدل اس کو چھوڑ دو بس سبب اس کے کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر خزانہ یا آئے اس کے ساتھ فرشتہ یہ ان کے فرمائشی معجزے تھے یا نہیں تو اللہ تعالی پہلے سے فرمائے تو فرائشی موضے ان کو نہیں دکھانے کیا مکے والوں کو نہیں دکھانے دکھائیں تو پھر ان کو ہلاک کر دیں برباد کر دیں یا ان کے ساتھ فرشتہ فرمائے ان کا نذیر جواب شبو سوائے اس کے نہیں آپ تو ہیں نذیر آپ کے اختیار میں نہیں ہے معجزہ لانا اللہ ہر چیز کے پر مختار کل ہے آپ کا کام نذیر ہے آپ درائیں ام یہ قرترا شکوا نمبر چار کیا یہ کہتے ہیں کہ گاڑ لیا قرآن کو جواب شکوا آپ پرمادی جی لو دس صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی تم دس سورتیں لا کے دکھاؤ کہ پہلے کئی دفعہ میں نے ارج کیا ہے نا کہ پہلے ان کو چیلنج کس کا تھا سارے قرآن کا پھر ان دس سورتوں کا پھر ایک سورت کا پھر ایک جملے کا ایک بات کا پل یاد وہ سے مسلے لاؤ سات سورتیں ایسی جیسی کھڑی ہوئی اور پکارو اپنی مدد کے لیے جن کو پکار سکتے ہو سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے بولا قوم اس آیت کے اندر غور کرو جی فعلم یس تجیب لَكُمْ لقم کا خطاب یا تو حضور کو ہوگا اور صحابہ کو تو پھر معنی علیحدہ ہے اور اگر لقم کا خطاب ہو کافروں کو تو پھر معنی علیحدہ ہے اب غور کرو دو معنی نے پہلا معنی فعلم یس تجیب القوم بس اگر نہ پورا کر سکیں تمہارا کہنا اے حضور سا باق ہے ان کافر تمہارا یہ کہنا پورا نہ کر سکے کون سا یہ دس صورتیں نہ لا سکے مقابلے کے اندر تو ان کو کہو اب مان لو یا مقابلہ کرو قرآن کا یاد مان لو فلم یا سجیب لو پگر نہ پورا کر سکیں تمہارا کہنا پالام سے پہلے کیا مقدر ہے تو ان کو کہو کہ جان لو سوائے سری اتارا جرآن ساتھ علم اللہ کے اور یہ بھی یقین کرو کہ نہیں کوئی بابو مگر وہی پس کیا ہو تم پرم بردار بننے والے مسلمان یہ کس سورج کے اندر مانا ہے کہ قوم کا کتاب کس کو ہو حضور کو اور صحابہ کو اچھا اور اگر قوم کا کتاب ہو کافروں کو تو پھر یست کا فائل کافر نہیں ہوں گے پھر یست کا فائل ہوں گے ان کے مابودان بات جن کو پکار رہے ہیں منستتا تو یہ فائل بنیں گے دوسری صورت میں قوم کا خطاب کافروں کو ہوگا اور لم یستیبو کا فائل کون بنیں گے منیستتا تو من اندولہ ان کے معبود بس اگر وہ تمہارا کہا پورا نہ کر سکیں تمہارے معبود اے کافروں تو جان لو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اب بات ہے ہی سمجھ جن کو تم پکار رہو تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور دس سر نہیں بنا سکتے تھے تم جان لو پھر قوم کا کتاب ان کو ہوگا کافروں کو من کان یرید الحیات الدنیا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 وہ شخص سے ارادہ کرتا ہے دنیاوی زندگی کا محض وہ زینتہ اور اس کی زینت کا تو نوقف الیہ مال ہوں پورا کر دیں گے ہم طرف ان کے جزا مال ہے ان کے اعمال کا بدلہ پورا دنیا میں دے دیں گے پیا دنیا میں پیا لاقوم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 خیرات کرنے تو وہ بیماری سے شفا ہو جاتی ہے دنیا میں بدلا ملنا ہے یہی چیز ہے نوقع علاقے پورا کر دیتے ہم ترقور کے جگہ امال ہے ان کے امال کا بدلا اور وہ نہیں کھٹائے جاتے ہیں. لیکن آخرت میں ملے گا یہی لوگ ہیں نہیں ہوگا آخرت کے اندر مگر ناخ وہ تماسانہ اور جائے جائیں کہ وہ عمل جو انہوں نے دیے اس آخرت میں فی یا امیر کا مرجع کون ہے آخرت ضائع جائیں گے جو عمل کی آخرت کے اندر بات لب سے ہی باطل ہیں جو کام کر رہے ہیں فی نب سے بھی ہیں سمجھے آخرت میں بھی جائے جائیں گے اب فی نفس سے بھی کیا ہے باتل ہیں یہ چندروں روزہ بہار ہے یہ میرے محترم سمجھ آ گئی بات یا نہیں یہ تھا طالبین دنیا کا انجام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 سرات مستقیم اور دین فطرت ایک ہی چیز ہے بین کا من ہے دلیل لیکن مراد سے کہہ جی یہی سرات مستقیم دین فطرت دین اسلام جو شاخ اوپر دلیل واضح کے سرات مستقیم پہ اپنے رب کی طرف سے یا طلوح ہو شاہدو من اور ساتھ دے رہا ہے اس کا یعنی بہے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے پیچھے آتا ہے اور پیچھے آتا ہے اس بہیے نا کے یا ساتھ ہے اس بیہ نا کے ایک گواہ اللہ کی طرف سے ایک شاہد ان کے نیچے رکھو قرآن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 یہ بھی لے کھلو دوسرا مطلب کیا ہے کہ بنا سے مراج گاہ ہو قرآن اور شاید سے مراج گاہ ہو یہ جاز قرآن قرآن کا موجز ہونا تو خیر جو آدمی صراط مستقین پہ چل رہا ہے اور قرآن پہ عمل کر رہا ہے یہ آدمی اصحاب بینا سے ہے یا نہیں اس سے ہے بینا دلیل کے اوپر قائم ہے اب تم یہ بتاؤ کہ یہ اصحاب بینا اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے برابر پھر میں مانا کرتا ہوں اور مقدر عبارت نکالتا ہوں آفا من کا نالا کیا پس وہ شاسیہ ہے اوپر دلیل واضح کے اپنے رب کی طرف سے وہ یاتلو شاہد و من ہو اور اس دلیل کا ساتھ دے رہا ہے ایک گواہ اللہ کی طرف سے کا من لے سا کا اس کی خبر معذور ہے یہ اور وہ لوگ جو ایسے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کا من لے سا کا اس کی خبر بعد ہو پائے مصل اس کے ہو سکتا ہے جو نہیں سی طرح آگے فرمائب امن قابلی کتاب موسا نکلی قرآن کی صداقت کے لیے دلیل نکلی کے اس سے پہلے کتاب ہے موسا علیہ السلام کی جو اپنے وقت کے اندر امام بھی تھی احکام بتلانے والی اور رحمت بھی تھی الاائے کا یوں میں کا کے نیچے کو اصاب بینا کہ جن کا بھی ذکر ہے ان کو ہم اصاب بینا کہتے ہیں یہ قرآن کے عاشق ہیں اور قرآن پہ عامل ہیں یہ اساب بینا ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کے وہ میپ پور بھی اور جس نے انکار کیا ساتھ قرآن کے دوسرے گرہوں سے پس آگ اس کی وعدہ گاہ ہے وعدے کی جگہ ہے میں یق پور کے نیچے لکھو انجام انجا میں مکلزبین یق پور انجام انجا تو یہ آگ اس کی وعدہ گاہ ہے دو فلا تو پوفی میری آتے من ہو پس نہ ہو تو اے مخاطب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 وَمَنْ منظلم مما نخترا تخویف خ روی کون بڑا ظالم میں اس شخص سے جو باندھ پر اللہ کے جھوٹ کو تم شرک کر کے جھوٹ باندھ رہے ہو یہی لوگ ہیں پیش کیے جائیں گے اپنے پہ اور کہیں گے گواہ اشہاد کے نیچلے کو فرشتے اور کہیں گے فرشتے گواہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے راستے پر شرک کر کے معبودان باتلہ بنائے تھے خبردار لانت اللہ کی ایسے ظالموں پہ اللہ دن یسون علامات ظالمین آپ ان ظالمین کی علامتیں ہیں یہ وہ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے نمبر ایک اور طلب کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر کجے کجیوں کا منش بات نکالتے ہیں نمبر دو وہ بلاخرتم کا فرو نمبر تین یہ آخرت کے بھی منکر ہیں یہ تو کون گواہی دیں گے جی اور یقول شاد میں کیا تھا فرشتے گواہی دیں گے اب آگے اللہ تعالی کا حکم ہے ارشاد خداوندی بندی اللہ کلم یقین ارشاد فرمائیں گے یہ بات قیامت میں چلی جا رہی ہے قیامت میں سمجھے جی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 وہاں بھی کوئی مددگار نہیں تھے ایسے مصنوعی مددگار انہیں بنا رہے تھے اب ان کا حکم یہ ہے تو یوزاف الحمد الزاب دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب ما کانو یستیوں سما یہ عذاب کیوں دگنا ملے گا اس لیے کہ نئی طاقت رکھتے تھے سننے کی بس بم نفرت کے کس کو نہیں سنتے تھے قرآن کو حق بات کو سباب اذا نئی طاقت رکھتے تھے سننے کی بس و نفرت کے اور نہ تھے دیکھتے حق کو اناد نہ حق کو سنتے تھے بس و نفرت کے نہ حق کو دیکھتے تھے انادن ضد کی وجہ سے اولائک علاقین انجا یہی لوگ ہیں کہ خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو اور گم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جن کو گھرتے تھے اور دنیا میں کیا گھڑتے ہیں باتیں کہ ہمیں پیر فکیر کا بالکل پار کر دیں گے شاہ کلندر کا پھیرا لگا دو ایک دفعہ قیامت مت کے دیں گے بکسے جاؤ گے یا ادھر بنائی ہوئی ہے کراچی کے اندر قبرستان شیو نے وادی فاطمہ کا نام رکھا ہے حسین دور دور سے لوگ ادھر دفن آتے ہیں انہوں نے ذہن میں ڈال رکھا ہے جو ادھر دفن ہوگا کیا ہے بحشتی ہے یہ باتیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں. لا لاجرما یقینی بات ہے کہ تاکہ اخرب میں فرارت آئیں گے ان الزین پڑھ پہ ہو کہ کافروں کے انجام کے بعد کس کا انجام ہوتا ہے مومنی کے لیے بشارت بشارت ان الزی نب علوامصالحات وقب اور وہ جھک گیا اپنے رب کی طرف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 محال منا تو پہلے فریقین کے محال کا بیان تھا اب فریقین کے حال کا بیان ہے انجام تو آسل اور الفریقین حال دونوں فریقوں کا کیسے ہے کل اور ماول اور سم مسل اور بہرے کے ایک آدمی اندھا بھی ہے بہراہ بھی ہے یہ کس کا حال ہے کافر کا اور ایک آدمی بصیر بھی ہے اور سمیپی یہ کس کا حال ہے مومن کا ہے بھائی ایک بے مان لوگ جو ہیں نا یہ قرآن سے اندھے ہیں کیا ان کے سامنے قرآن رکھو نا تو اللہ فلامین کو کیا پڑھتے ہیں آلو ایک گریجویٹ کے سامنے قرآن رکھا گیا تو اللہ فلاحمین کو پڑھ رہا تھا آلو ذالک لکھا تو اندھے ہیں یا نہیں ہیں قرآن سے ٹی وی کو تو خوب دیکھتے ہیں پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں اور حقیقت میں کیا ہے اندھے ہیں قرآن سے اندھے ہیں حال یسکر یا نی مسئلہ کیا برابر ہیں یہ بیت بار حالت کے افلاط اس کیا نہیں سمجھتے تم